فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر درود پاک پڑھنا پل رات پر نور ہے جو روزے جمعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے سبحان اللہ درود پاک پڑنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں بتقاضۂ بشریت گناہ ہو ہی جاتے ہیں تو درود پاک پڑتے رہیں تو بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ گناہوں کی معافی کی صورت ہوگی پل سیرات یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا پندرہ ہزار سال کا راستہ ہے قیامت کے روز ویسے کوئی لائٹ سورج چاند کی روشنی تو ہوگی نہیں کہ چاند سورج بے نور ہو جائیں گے تارے جھڑ جائیں گے نیک اعمال کی اور ایمان کی روشنی ہوگی جو دودھ پاک پڑے گا اس سے پل سراج پر لائٹ ملے گی جی. روشنی ملے گی انشاءاللہ صلو علی الحبیب حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبی و وسلم قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑا ہے جنت کا باغ ان کے لیے ہوگی جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ والے ہیں اچھے اعمال والے نیک اعمال والے نماز پڑھنے والے روزے رکھنے والے تلاوت کرنے والے ماں باپ کا ادب احترام کرنے والے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات پر عمل کرنے والے اور جو کفار ہیں ان کی قبر دوزق کا گڑا بن جائے گی جو برے اعمال کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی صورت میں ان کی قبر جہنم کے گڑھے میں تبدیل ہو جائے گی توبہ مستفی اللہ اور جو ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں ان کو قبروں میں جنتی روزی عطا کی جائے گی جو ایمان والے اعمال صالحہ والے نیک اعمال کرنے والے وہ قبروں میں خوش ہیں خوش رہتے ہیں قبروں میں اور دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ان سے بے خبر نہیں ہوتے انہیں جو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے عزیز اقارے رشتے دار ان سے باخبر رہتے قبرستان میں لوگ پہنچتے ہیں سلام کرتے ہیں یہ سنت ہے اور یہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں سبحان اللہ اور چار سوریا عمران آیت نمبر ایک سو انہتر ایک سو ستر فری نو روزی پاتے ہی شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اور اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ قبر میں جنتی روزی پاتے ہیں خوش و خرم رہتے ہیں دنیا کے لوگوں کی خبر رکھتے ہیں اگر وہ سو گئے تو جنتی پھل کیسے کھائیں گے جنتی روڑی کیسے کھائیں گے یہاں کی خبر رکھتے ہیں دنیا والوں کی خبر رکھتے ہیں قبرستان میں پہنچ کر سلام کرنا سنت نہ ہوتا اگر ان کو کچھ پتا ہی نہ ہوتا تھا تو فرشتے اس دن کو جس دن صاحب ایمان قبر کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے صاحب قبر کو کیا کہتے ہیں عروس اور جو اللہ والے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء کرام ہیں ان کے یوم وفات کو کیا کہتے ہیں یوم عرف موت مومن کی شادی کا دن ہے ہاں شادی مینس خوشی نکاح کوئی شادی نہیں ویسے بھی شادی شادی دیدار حسن مستفی اور کافر کے لیے موت جو ہے گرفتاری کا دن بندہ مومن کی تو کیا شان ہے اس کی قبر کو جنتی پھولوں سے بھر دیا جاتا ہے حضرت سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مومن مرنے سے پہلے ہی خوشخبری پا لیتا ہے اس کی جب روح قبض کر لی جاتی ہے وہ پکارتا ہے کون مرنے والا اس کی اس پکار کو جنات اور انسانوں کے علاوہ گھر میں موجود ہر جاندار سنتا ہے مرنے والا کہتا ہے کون بندہ مومن ایمان والا بجا لانے والا فرائز کی بجا اویری کرنے والا واجبات و سنتوں کی بجا اویری کرنے والا اپنی زندگی کو اللہ تبارک کا تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق گزارنے والا وہ کہتا ہے مجھے جلدی جلدی لے چلو تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ذات اللہ پاک کی طرف لے چلو جب اسے چار پائی پر رکھا جاتا ہے کہتا ہے تم سست کیوں چلتے ہو جلدی چلو جب بندہ مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا جنتی ٹھکانا دیکھتا ہے قبر میں اور جن نعمتوں کا اس سے وعدہ کیا گیا اس کو دیکھتا ہے بندہ مومن کی قبر پھولوں سے خوشبو سے بھر دی جاتی ہے ارج کرتا ہے یار مجھے آگے بھیج ارشاد ہوتا ہے ابھی تیرا وقت نہیں ہوا تیرے بہت سے بہن بھائی ابھی تیرے پاس نہیں آئے ہاں آ ٹھنڈی کر لے سو جا حضرت سعینہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے دنیا میں اتنی مختصر اور میٹھی نیند کبھی کوئی پیٹ بھرا آسودہ حال نوجوان بھی نہیں سویا ہوگا جتنی میٹھی میٹھی نیند اس بندے کو نصیب ہوتی ہے کس کو بندہ مومن کو اچھے اعمال کرنے والے کو یہاں تک کہ قیامت کے دن خوشخبری سننے کے لیے وہ بندہ مومن بیدار ہوگا مصنف ابن عبی شہبہ کی روایت میں نے پیش کی حدیث نمبر ہے دو سبحان اللہ تو بندہ مومن کے لیے موت جو ہے وہ تو دیدار مصطفیٰ کا پیغام ہے مفتی احمد یار خان نئیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لفتے ہیں روڈا کیوں اوز اس لیے کہ وہ تو دیدار مصطفی کا پیغام لاتی ہے سبحان اللہ امیر المین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ہو یہ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ روایت ہے اور حدیث نمبر 6731 فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کسی بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی قبر ستر گز لمبی اور ستر گز چوڑی کر دی جاتی ہے ستر زرف ستر وہ کتنی چوڑی ہو گئی کتنی اوسی ہو گئی اور پھر اس پر خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں چلائی جاتی ہیں اسے ریشمی لباس پہنایا جاتا ہے کس کو بندہ مومن کو ایمان والے کو اچھے اعمال بجا لانے والے کو ریشمی لباس پہنایا جاتا ہے پھر اگر اس کے نامۂ اعمال میں کچھ تلاوت قرآن بھی ہو اس کا نور اسے قبر میں کافی ہوتا ہے سبحان اللہ تلاوت قرآن قبر میں روشنی کا سامان کرتا ہے تلاوت کرتے ہیں ہم قرآن تو پڑھنے ہی نہیں آتا جی نہیں پڑھنا آتا تو اللہ کے بندے سیکھ لینا کتنے دھندے سیکھے قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیں ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں سبحان اللہ علف نے نیکیاں اور حضرت عبد الغنی نابلوسی رحمت اللہ تعالی نے تو لکھا کہ الف اس میں بھی تین حروف ہیں اس پر تیس نیکیاں ملیں گی لام لام الف میم اس میں بھی تین حروف ہیں اس میں بھی تیس نیکیاں ملیں گی میم میم یا میم اس میں بھی تین حروف ہیں یعنی بندہ مومن علیف لام میم تلاوت کرتا ہے اس کے نام امال میں نوے نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہ تلاوت کرنے کا شوق ذوق کہاں سے لائیں الحمدللہ دعوت اسلامی تعلیم قرآن کو عام کر رہی ہے مدرست المدینہ لل کے ذریعے مدرست المدینہ لل بنات کے ذریعے مدرسۃ المدینہ للبنین بنین کیا ہے مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ للبناج کیا ہیں اسلامی بہنوں کے مدنی منیوں کے مدرسے مدرسۃ المدینہ آن لائن مدرسۃ المدینہ جز وقتی مدرسۃ المدینہ کل وقتی مدرسۃ المدینہ ریحاشی مدرسۃ المدینہ بالیغان مدرسۃ المدینہ بالیغان الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے شعبے جو ہیں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں اللہ کے رحمت سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے جن مسلمان بچوں بچیوں نے قرآن پاک حفظ یا ناظرہ پڑا ان کی تعداد دو لاکھ نبے ہزار سے زیادہ ہے اللہ کے رحمت سے الحمدللہ 2017 دو ہزار سترہ کے اندر پانچ ہزار سے زائد مدنی منع اور مدنی منوں نے حفظ قرآن کی سادت حاصل کی ہے الحمد تو جس کے نام اعمال میں تلاوت قرآن کا نور ہوگا یہ نور اس کی قبر کو نور نالا نور کر دے گا اس کی قبر کو روشن کر دے گا قبر کے اندر کوئی ٹیوب لائٹ تھوڑی ہوگی کوئی الیکٹرک کا نظام تھوڑی ہوگا کوئی اور انرجی سیور تھوڑی لگا ہوگا کوئی ایل ای ڈی تھوڑی لگی ہوگی وہاں تو اعمال کی روشنی ہوگی ایمان کی روشنی ہوگی تلاوت قرآن کی روشنی ہوگی سنتوں پر عمل کرنے کی روشنی ہوگی حج کرنے کی روشنی ہوگی عمرہ کرنے کی روشنی ہوگی وہاں تو والدین کی تحت و فرم برداری اور دیگر نیک اعمال کی روشنی ہوگی تو بالخصوص اس روایت میں ذکر کیا گیا تلاوت قرآن کا تلاوت قرآن کی نیکی جس کے نامے اعمال بھی ہوگی یہ نیکی اس کی قبر کو نور نور کر دے گی روشنی روشنی کر دے گی لائٹ ہی لائٹ ہو جائے گی اور مزید اس حدیث میں بیان ہوا اس کی مثال دلن کی سی ہے کہ دلن جب سوتی ہے تو اس کا محبوب ترین شخص یعنی اس کا شوہر اسے بیدار کرتا ہے پھر وہ اس طرح بیدار ہوتی ہے گویا ابھی اس کی نیند باقی ہے حضرت سلم قطع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث بخاری اور مسلم شریف میں حدیث نمبر بخاری شریف میں 1374 1374 مسلم شریف میں 2870 2870 حضرت سعیدہ قطعہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی خبر یعنی بندہ مومن کی قبر ستر گز کشادہ کر دی جائے گی اور سبزے سے بھر دی جائے گی سبحان اللہ مسلمان کی قبر ہریالی کر دی جائے گی اور ایک اور روایت میں ہے کہ میرے اکالی سولا تو اسلام نے ارشاد فرمایا مومن اپنی خبر میں سبز ہریال باغ میں ہوتا ہے اس کی خبر ستر گز کشادہ کر دی جاتی ہے اور چودہ کے چاند کی طرح اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے نواب الاسول یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے حدیث نمبر ہے سات سو اکیس سیون ٹو ون اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے جمال کے صدقے میں ہماری قبر کو روشن فرما دے آمین بجا النبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم